الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ البرکاتہ اور باقی تمام قرآن برادن سامعم صنحی السلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور اوراض خمشاہ کا نمبر اکتالیس ہے آپ لوگ مبارکہ تک پہنچا رہا ہوں اور, اور اب ہمارا سلسلہ جو ہے اسفظم و لہ ستم ہو کہ اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑے جاتے تھے وہ بھی الحمدللہ للہ ہم کو پہنچا اور یہ دعائے تشف شروع ہو رہا ہے جی دعا تشف جو ہے شارجمہ سمین علیہ السلام کو وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کرنے کا جو سلسلہ ہے ہمارا رسگاندھی نے ہمیں دیا ہوا ہے تو دعائیں تشف شروع کرنے سے اس کی مختلف ہے حصوں کا ترجمہ توسیع کرنے سے پہلے بندہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وسیلے کے حوالے سے کسی بزرگ کو علمہ علیہ السلام کو رسول اللہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرنا ہاں جی ہائی یہ شرح جائز کم ہے یا ناجائز کم ہے کیا اس پر کوئی دلائل بھی ہے قرآن اور حدیثی یا ہمارے بزرگان کے کی تعلیمات میں موجود ہے یہ سی نہیں ہے اس سلسلے میں جہاں جو کے موضوع پر اس بات وسیلہ وصعود وسیلہ کے بارے میں قرآن حدیث اور بزرگاندین کی تعلیمات کی روشنی میں دو تین درس ہاں جی تین یا چار درس آپ لوگوں تک مقدمتا دعائے تشفو شروع کرنے سے پہلے مقدمتاً جو ہے وسیلے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کے بعد ہم اس دعائے تشفوں کا انشاءاللہ اللہ جی دے دیں گے میں تو اس سلسلے میں جو ہے دعائیں وسیلے کے حوالے سے پہلے ہاں جی قرآن پاک میں آیات موجود ہیں جو تین آیات میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ واضح طور پر وسلے کو ثابت کرتا ہے ہاں جی اور تو ان میں سے پہلا آیات جو ہے قرآن پاک متعدد آیات اور روایت میں بھی کافی تعداد میں روایت عالم اسلام کے ادیث کی, کی کتابیں موجود ہیں ان میں سے چند ایک روایت علیہ علیہ سنت کی کتابوں سے خاص طور پر نقل کر رہا ہوں اور ساتھ ہی جو ہے وسیلے کے حوالے سے قرآن آیات اس کی لغوی معنی ایک چیزیں تھوڑا سا بحث کر رہا ہوں تو قرآن پاک میں جو ہے وسیلے کے حوالے سے ہاں جی وسیلہ ڈھونڈنے کے حوالے سے سورہ مادہ نمبر نمبر مادہ نمبر پینتیس میں ہاں جی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں وسلے کے حوالے سے ہمیں حکم دیرا کہ وسیلہ تلاش کرو ہاں جی فرما رہے ہیں یا ایو الزین امنو اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اے اللہ اللہ سے ڈرو طواء اللہ اختیار کرو وقت وسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ڈھونڈو وجاہدو فی سبیل ہی اور اللہ کے راستے میں انتھا کوشش کرو جہاد کرو اور لکم رقم امید ہے کہ تم لوگ فلاح پاؤ گے تو اس مبارک اللہ میں یہ حکم مومنوں سے خاص طور پر ہے یا الزین امن کہہ کر المان کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو اللہ تعالی اس مبارکات کے اندر تین حکم فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ مومنو طغوا الہی اختیار کرو ہاں جی تغاء اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرنے کے مطلب یہ ہے اللہ تعالی کی فرائض پر ساختی سے کارون رہو اور محرمات پر سے سختی سے بچو اللہ نے جن چیزوں کو واجب اور فرض کر دیا جس پر سختی سے عمل پیرا رہنا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہوئے چونکہ حرام کے حرام کے ارتقاب اللہ کو ناراض کرتا ہے تو حرام چیزوں سے سختی سے اجتناب کرنا یہ تقوا کا انتہائی لازمی حصہ ہے ہاں اگر کوئی حرام چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بندہ کسی صورت میں متحقی کرنے کے قابل نہیں ہے ہاں جی بعض اوقات بعض گناہ سے کچھ کا اہل ایمان کے زمرے سے بھی خارج کر دیتے ہیں لہذا طغبہ کی اصل بنیاد جو ہے اللہ و رسول پر نے جن چیزوں پر ایمان رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ایمانیات کو مکمل کرنے کے بعد ہاں جی جسامی نرواشونے کے لحاظ سے ہماری ایمانیات جو ہے اسی لیے حضرت شاہد محمد نرواش علیہ الرحمٰن نے طالباً اٹھائیس نوکات پر ایمانہ کو واجب کرا دیا ہے ہاں جی اور ہمارے مختصر ایمانیات ہمارے جو نو کلمہ ہیں وہ سب کے سب بھی ان کا معنی مفہوم ہماری ایمانیات کا روزانہ کا اقرار ہے روزانہ پڑھنے کا حکم ہے اور وہی ہماری ایمانیات کا ایک جو مختصر اقرار ہے اور خصوصاً ایمانیات میں سے پہلا اسٹیپ میں کل میں بنا ایمان ہاں جی آمن تو بلّہ و ملاقت ہی و کتبی و رسولی ول و, و ملاقت میں اللہ پر ایمان لایا ہاں جی امن تو ملا اللہ کی فرشوں پر ایمان لایا اللہ کے ازمانی کتابوں پر ایمان لایا اور رسولی اللہ کے تمام امبیا علیہ السلام اللہ کی طرف سے بشرک ہدایت کے لئے ہونے پر ایمان لایا اللہ کے رسول ہونے پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا کہ ایک دن ضرور جو قیامت برپا ہوگا تو یہ وہ ہاں اور اس سے ان ایمانیات کو پر مضبوط ایمان رہنے کے بعد ہاں یہ تو اصل الدین ہے بنیاد ہے دین کی ایمانیات کو مضبوط کرنا ہے جو عقل اور مارحات کے ذریعے سے ہاں اس کے بعد جو ہے اب فرائض الٰہی طغا کی بنیاد کی ایمانیات ہے ایمانیات صحیح ہونے کے بعد پھر جو ہے ہاں جی اللہ تغوا اللہ نے خود سے ڈرنے کو کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کوئی خطرناک ذات نہیں وہ تو آر ہم بادشاہ ہے ہاں جی ہزار ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان اور لطف کرم والی ذات ہے تو اس سے ڈرنے کا مطلب یہ اس کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اب دو طرح کے ہیں کچھ چیزوں کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور سختی سے ان کو انجام دینے کا حکم دیا ان کے مخالفت پر ہمیں سزا معین کیا ہاں جی ان کو جو ہے فرائض اور واجبات کہتے ہیں عوامیر کہتے ہیں اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ارتقاب پر سساطی سے منع کیا نہ روکا اور کرنے اور انجام دینے والوں پر اس پر سزا معین کیا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعید کرا دیا ڈرایا گیا اس کے انجام دینے والے کو اور ان کے بعض دنیا میں سزا معین کیا بعض قلعہ آخرت میں سزا معین فرمایا اور حرت کے عذاب سے ڈرا ان کو جو محرمات دے اللہ کے حرام احکام اللہ نے خود سے ہمیں روکے رہنے کے انتقاب نہ ہونے کا حکم دیا ان کو منحیات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہ کی ہوئی احکامات تو ان دو پر تو عمل کرنا جو ہر صورت میں لازمی بندے مومن پر ہاں جی واجبات کو طرح کرنا اس پر عمل نہ کرنا محرمات کو چھوڑنا کسی ایک حرام چیز کا بھی ارتقاب صرف شراب پیا کسی بندے نے یا صرف ایک واجب کا چھونا مثلا نواز تارہ کر دیا تو وہ جو ہے متقی کے زمرے سے خارش ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ متقی انے کے قابل نہیں رہتا ان وہ بندہ پھر متقی کے قابل نہیں رہتا لہٰذا جو ہے اور پھر اس سے متقیقہ کا تو یہ تین چیزیں ایمانیت کا مضبوط کرنا پھر عوامی پر سختی سے پابند واجبات فرائض پر اور حرام چیزوں سے سختی سے شناخت کے بعد یہ تو بیس ہے جی. اس کے بغیر جو ہے انسان کسی مقام کی طرف جا نہیں سکتا ہے. اس کے بعد پھر وہ مستحبات اور نوافل پہ کثرت سے عمل پیرا ہونے جتنا ہو سکے یہ میدان بہت وسیع ہے آپ جتنا مستحب صدقہ دے سکتے ہیں جتنی نفل نما سکتے ہیں جتنی تلاوت قرآن جتنی تجویز جتنے خدمت حلق تو یہ بہت ہی وسیع میدان ہے ہاں جی. اس میں آپ جتنا آگے بڑھنا چاہیں بڑھیں اپنے مال و کو اضافہ کریں اور مقروض چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں جتنا کا کر سکتے ہیں تو یہ طغبہ کا اس سے بھی بالا درجہ ہے تو ایک تو اللہ نے ہماری نجات کے لیے طغبہ کا حکم دے دی دیا متقی بن جاؤ فرمایا جا. دوسرا حکم دیا وقت لہر وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو ذریعہ ڈھونڈو ہاں جی تیسرا حکم جو ہے اللہ نے حکم دے وجاہد فی زبیلی اللہ کے راستے میں جہاد کرو ہاں جی اللہ کے اللہ کے راستے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کرو اور تین حکم کے بعد سنمائیں لال رقم اگر تم نے ان تین کاموں کا انجام دے دیا تو امید ہے کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ گے تو ان میں ہمارا جو ہے اس واج کے ذیل میں ہمارا جو ہے موضوع سے مروز میں وقت وہ الہ الوسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو ہاں جی تو اس آدمی وسیلہ ڈونڈنے کا حکم فرمایا ہاں جی تو اس وسیلے سے وسیلے کا پہلے لغت میں معنی دیکھوں پھر اس میں وسیلے سے کیا مرات ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں وسیلہ عربی لغت اور ڈکشنری میں جو ہے راستہ ذریعہ کے معنی کیا ہے ایک لغت میں ہاں جی قامص نامی لغت میں راستہ اور وزریٰ کے معنی کیا ہے. اور المنجد نامی عربی بہت مشہور کتاب اس میں جو ہے ورسیلہ کا لفظ لفظ وصلا یس الوصیلتاً وصلا و تو صلاح اللہ کے سے لیا تین معنی میں لے لیں تو بھی عمل ان او انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا رسائی حاصل کرنا کسی عمل کے ذریعے اور کسی وسیلے کے ذریعے یعنی کسی کام یا وسیلہ سے کسی کام یا وسیلہ سے اللہ کا تغرب حاصل کرنا ہیں دو چیزیں بتائیں کسی کام یا وسیلہ سے ہاں جی کسی کام یا وسیلہ سے اللہ کا تغرب حاصل کرنا اس میں نقطہ ہے زین کام سے مراد آپ کی تمام نیک اعمال نیک اعمال فرائض ہیں جی وہ سب کیا ہے کام کے زمینے میں آئے گا اور پھر کام کسی کام کے ذریعے سے اللہ کا تغرب حاصل کرنا یا کسی وسیلے کے طرف سے اب اس وسیلے کے اندر اس لوبی معنی میں ہم انبیاء علیہ السلام کو ائمہ علیہ السلام کو ہاں جی اور اولیاء الہی کو اللہ کے حضور میں وسیلہ قرار دیتے ہیں ذریعہ قرار دیتے ہیں ان کی ہاں جی ان کے عظمت کو اللہ کے سامنے رکھ کر بولتے میں اللہ تیرے پاک نبی کے ہاں جی رسالت کے واسطہ آپ کی نوت کے واسطہ آپ کی ہاں تیس الت کے رسالت کا واسطہ ہاں جی اللہ کی درگاہ میں آپ کا جو مقامی قرب ہے آپ کے مقام میں کعب قونا قوصا اور کعبہ کوسین وادنات کا واسطہ آپ کا مقامی ومار سل نقی اللہ رحمۃ کا واسطہ ہاں جی اللہ کے درگاہ میں آپ کا جو خرب و منزلت ہے اس کا واسطہ آپ کا امت کے ساتھ جو شفقت اور محبت ہے اس کا واسطہ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو وسلہ قرار دینا اسی طرح عیمہ علیہ السلام کی ہاں جی ان کی شہادت کا عظیم مرتبہ کو ان کی امامت اور ولایت کے عظیم مرتبہ کو انہوں نے اللہ کی درگاہ میں جو عبادت و بندگی کی ہیں تو سجدے سجے ہیں اسلام کے لیے ان کے عظیم قربانی ہیں ان کو وسیلہ کرا دینا یہ وسیلے سے مراد یہی معنی مراد ہے تو ہیں یہاں اسے لغت المنج کی مشہور کتاب کہا ہے کہ کسی کام یا وسیلے سے اللہ کا تغرب حاصل کرنا لغت نے مانا اور وسیل یہ مانا کیا انہوں نے اور وسیلہ تن جو ہے تقرب کا ذریعہ اور مزید اس کا معنی کہتے ہیں یہ کتاب تقرب کا ذریعہ خدا سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہاں جی بادشاہوں کے ہاں مرتبہ پانا پانے کا ذریعہ ہاں جی درجہ یہ مطلب معنی کیا اور وسیلہ کا اور ایک مزید معنی بلتے ہیں وسیلہ یعنی ذریعہ تدبیر ترکیب مصلاحت چارۂ کار اعلیٰ اعلی کار سبب اقدام یہ سب معنی جو ہے المنجد نامی کتاب میں کیا ہے ان میں سے جو ہے وسیلہ کا معنی، وسیلہ وسیلہ جو ہے بے معنی ذریعہ اعلی کار بننا سبب بننا ہاں جی چارۂ کار بننا یہ یہ سارے معنی بالکل یہاں برابر آ رہا ہے تو جو ہے یہ معنی جو مشہور لغاتی کتابوں سے ہم نے لیا ہے وسیلہ اور تفسیر اچھا تفسیر نمونہ میں ہاں جو الطشی کی تفسیر ہے اور یہی ہے جو مدنہ وسیع علص الجمالحدیث آل آل نے جو تفسیر کے نشر کے آجیوں کو دیتے ہیں اس میں بھی اسی کے قریب قریب وصلہ کا معنی کیا تفسیر میں بھی انہوں نے اسلح معنی وصلہ کا معنی انہوں نے یوں کیا کہتے ہیں لغت میں قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں وسیلہ جو ہے لغت میں قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں ایک اللہ سے کسی بھی نئے عمل نے کوئی قرب حاصل کرنے کا وسیلہ یا اس چیز کو کہتے ہیں جو رضا و رغبت سے دوسرے کا قرب حاصل کرنے کا باعث بنے ہاں جی جو رضا و رغبت سے دوسرے کا قرب حاصل کرنے کا باعث بنے یعنی کہ نہیں اس چیز کو ہم رضا و رغبت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اس کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو عضلاء سے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے وہ چیز تو لہذا جو اس آیت کے اندر جو ہے لفظ یعنی لہذا آیت میں جو لفظ وسیلہ آیا ہے وہ اب تغل یہ لفظ جو ہے ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے یہ لفظ جو ہے یہ ہماری لفظ وسیلہ ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے اس کے مفہوم میں ہر وہ کام اور چیز شامل ہے جو پروردگار کی یا بارگاہ مقدس سے قریب ہونے کا باعث ہو ہر وہ چیز یعنی وہ تمام چیزیں اس اس لفظ وشرے کے اندر شامل ہیں جو پرو نگار کی بارگاہ مقدس سے قریب ہونے کا باعث ہو اس میں اہم ترین جو ہے اللہ سے قریب ہونے کے جو وسائل وہ کیا ہیں خدا اور کرمبل صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہاں جی جہاد کرنا نیس نماز زکوٰۃ روزہ خانۂ خدا کا حج اسی طرح صلۂ رحمی رائے خدا میں پنہانی نے مافی یا آج کار خرچ کرنا انفاق کرنا صدقہ کا خیرات دینا اور ایسا ہر اچھا اور نیک کام اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ اس کے مفہوم میں بالکل یہی اسی کے کار مری قریب قریب معنی جو ہے یہی حدیث نے جو سجارت سے جوڑنے گیا انہوں نے مدینہ سے نشر کیا ہے اس اس تفصیر میں بھی طالباً یہی انہوں نے بھی اسی نوتیں حوصلے سے مراد ایمانیات اور نیک اعمال ہیں اس میں یہ چیزیں ذکر کیا ہے ایمانیات اور نیک اعمال جہاد نماز روزہ حاج زکات ہنجے صدقہ خیرات صلیہ ارحم دوسرے تمام نیک اعمال جو ہے وسیلے کے مفہوم میں آتا ہے تو وسیلے کا ایک معنی یہی معنی دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال اور ایمانیات جو اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے اور یہی معنی حضرت علی علیہ السلام سے نحج البلاغا میں بھی جو ہے علیہ السلام نے فرمایا ہے ان افضل ما و سلوی آپ فرماتے ہیں بہترین چیز جس کے ذریعے سے ہم اللہ قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بن جاتی ہے وہ فرماتے ہیں اس میں عربی بندی بتا رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں فرماتے ہیں بہترین چیز جس کے ذریعے اور وسیلے سے تقرب الہی حاصل ہو سکتا ہے وہ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانا ن مولا علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جہاد کرنا کہ جو کہ جو کہ جو کہ جو ہے جو کو جہاد کیا ہے جو کوہ سارے اسلام کی چوٹی علی فرماتے ہیں یعنی اسلام کی جو ہے اس ایک چوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام یعنی نیک اعمال میں اللہ سے تغرب حاصل کرنے میں ایک چوٹی کی حصیت رکھتے ہیں ایک بلند پہاڑ کی چوٹی کی حصہ رکھتے ہیں جہاد بہت ہی نمایاں نیک عمل ہے اسی طرح جملہ اخلاص جملہ اخلاص یعنی کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کہ جو وہی فطرت توحید ہے اس میں اللہ تعالیٰ فطرت توحید کا اقرار ہے اور نماز قائم کرنا کہ جو آئین اسلام ہے اور قانونی اور زکوٰۃ کہ جو واجب فریضہ ہے اور ماہ رمضان کے روزے کہ جو گناہ اور عذاب خدا کے سامنے سپر اور ڈھال ہے اور حج و عمرہ کی جو فقر و فاقہ اور پریشانی کو دور کرتے ہیں چونکہ حج کے کمترین ترین یہ لکھا ہے کہ حاجی کو جو ہے ہانجھے فقر و فاقہ سے اس کو رز میں نجات دیتے ہیں اس کے رز میں برکات آ جاتی ہے کم حج کا ثواب ہے اور ورنہ جو اس کے اعلیٰ ثواب اس کو جہنم سے چھٹکارا یا اس کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش اس کا فائدہ ہے حج کا جو دوسرے عادث منائی جاتی ہے اور مزید علی فرماتے ہیں اور مخفی طور پر خرچ کرنا کہ جو گناہوں کی تلافی کا باعث بنتا ہے اور ظاہری طور پر خرچ کرنا کہ جو ناگہانی اور بری موت کو دور کرتا ہے اور ہر طرح کی نیکی جو انسان کو جلت و خاری کے گڑے میں گرنے سے بچاتے ہیں یہ سب جو ہے تقرب سب تقرب علاح کا وسیلہ ہے ہاں جی تو یہ جو ہے علیہ السلام نصوب میں جو فرمایا وسیلے کا یہ معنی فرمایا ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تو نیک اعمال ہو گیا وسیلے کا ایک مفہوم چونکہ وسیلے کے وسیع مفہوم ہے ایک معنی ہے نیک اعمال اور ایمانیات اور نیک اعمال ہاں جی اللہ سے قرب کا دو وسیلہ ایک ایمانیات جیسے لال اللہ کے فرمایا اللہ رسول القحمت انچز المان ایمانیات اور تمام نیک اعمال جہاد سمیز تمانی اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر یا کو وسال وسیلہ قرار دینے سے ہاں اور جب ہم آئمہ کو پیغمبر کو وسئلہ اور اس عبادت میں وسیلہ میں یہ بھی شامل ہے اس کے مفہوم میں جو ہے یہ بھی شامل ہے ہم علامہ امبیا علیہ السلام کو علمہ علیہ السلام کو ہاں جی کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا نام لے کے ان کے مقام و منزلت جو اللہ کے حضور میں ان کی زندگی میں کیے ہوئے خدمات ہاں جی اللہ کی عبادت و بندگی ہاں جی ان کو وسیلہ دے کر اللہ کے حضور میں دعا کرنا اپنی دعاؤں کی قبلیت کی ان کو حسر دینا یہ بھی اس وقت وسیعلے کے معنی میں داخل ہے ہمیں یہ کہ جو ہے ہم اللہ علمہ کو ان کو وسیلہ کرا دینے کا معنی یہ نہیں انہیں سے ڈائریکٹ ماننے کا وسیلہ نہیں بولتے ہاں جی ہاں جی وہ تو ان سے مدد ماننے ماننا چاہوں جو ان کو وسیلہ کرا دینے کا معنی ہے یہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے جو ان سے مستقل طور پر خدا کے مقابلے میں ان سے کوئی چیز مانگنا یہ مراد نہیں ہے جیسے کہ اس تفسیر میں بھی تفصیل نامہ میں یہ توشی دیا ہے کہتے ہیں اور ہمارا پیغمبر یا امہ کو وسیلہ قرار دینے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے ذات پیغمبر یا امام سے مستقل طور پر مانگی جائے یعنی ان کو خدا کے مقابلے میں ایک طاقت سمجھ کر ایک قوت سمجھ کر ان سے مستقل طور پر مانگی جائے بلکہ جو ہے مراد جو اسے آمال ہے اسے اعمال صالحہ بجا ہے ہاں جی ان کو وسیلہ قرار دے کر اعمالِ صالحہ وجا ہے یا پیغمبر امام کی پیروی کرنا ہے ان کے شفات کا حصول ہے یا پھر جو ہے ان کی مقام و مکتب کا واسطہ دینا یعنی دو چرزیں ہاں جی وسیلہ کا ان کو مستقل طور خدا کے مقابلے میں کوئی چیز قرار دینے یہ مراد نہیں ہے بلکہ جو ہے مراد اعمال صالحہ بجا لانا سے مراد یا پیغمبر ایمان کے پیروی کرنا ان کی شفاعت کا حصول یہ مراد ہے یہاں وسیلے سے مراد یا پھر ان کی مقام و مکتب کا واسطہ دینا جس طرح ہم لوگ ہمارے دعات شہو میں یہی صورت ہے اور بھی دعاؤ میں یہی صورت ہے کہ اللہ محمد عالم محمد کا واسطہ دے کر ان کی رسالت کا واسطہ ان کی شجاعت کا واسطہ ان کی سخاوت کا واسطہ ان کی امامت اور ولایت کا واسطہ یعنی ان کے اور اس طرح معیمہ علیہ السلام کی مقام و منزلات کو واسطہ قرار دے جس دعائت کے اندر ہاں جی یہ مرادیں یہاں پر جو کہ خود ایک قسم کا احترام ہے ہم ان کی مقام و منزلات کو واسلہ دینے کے مطلب کی ان کے ہم احترام کے قال ہیں ہاں جی اور اس سے واسطہ دینے کے وغیرے کے نظر میں ان کی حیثیت امام پیغمبر ان سب کی حیثیت و مقام کی اہمیت ظاہر ہوتے اور یہ بھی ایک قسم کی خدا کی عبادت ہے کہ اللہ کے نظر یہ یہ باتیں جو ہے تفصیل نمونہ اردو جیل نمبر تین سوال نمبر ایک سو دس پہ ہے ہاں جی کہ انہوں نے اس کے توجہ تھوڑا سا اس طرح پر آپنے جو ہے توضیحات بیان کیا کہ اس آیت میں وقت تک وہ علیہد وسیلہ سے مراد جو ہیں ایک تو تمام نیک کمال جیسا علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ بھی مراد ہے اور ایمانیات بھی مراد ہیں اللہ سے قرب کو وسیلہ پلس جو ہے اللہ علیہ السلام کی سیرت پر چلنا پم و کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی جو ہے وسیلہ ہے ان کے شفاعت تک رسائی کرنا اور ساتھ ہی اپنے دعاؤں میں ہاں جی دعاؤں کی قابلت کے لیے نظیم حسیم کے مقام و منزلت کو ان کے درجات کو ان کی رسالت امامت ولایت ان کی عبادت و بندگی ان کے سخاو شجاعت ہاں جی خدمت اسلام قلعہ راسم ان کی قربانیاں ان کو وصلہ کرا دینا بھی دعا کے لیے دعا کی قبلیت میں ان کو واسطہ دینا بھی ان کے حقانیت کا وسلہ دینا بھی اس وقت تقریر وصلہ کے آیت کے زمرے میں آتا ہے ہاں جی اور بلا شک شعبہ اور یہ وسیلے کا مفہوم بہت یہ آیت ان دونوں کو شامل ہے صرف ایک صرف عمل عبادت کو شامل نہیں ہے ہاں جی ایمانیات کو جو کہ الیحدیث بولتے ہیں یا کچھ اور لوگ بولتے ہیں بلکہ وہ بھی شامل ہیں وہ بھی اللہ سے تغرک کا بہترین وسیلہ ہے اور ساتھ ہی دوڑ کی قبلت میں جب ہم ان عظیم حصیوں کا اللہ کے حضور میں نام لیتے ہیں تو چونکہ یہ حصیہ اللہ کے مقرب ترین بندہ ہے محبوب ترین بندہ ہے اور ان کا نام اللہ کے حضور میں لے کر ان کے واسطہ دے کر اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو گویا کہ جو ہے ہم نے بہترین عبادت کی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے اللہ کے درگاہ میں دعا کرنا ہاں بالکل اسلام میں ابھی اور بھی عادیثی بھی گے بالکل جائز ہے اور یہ قرآن حکوم وبت الصلہ کا دونوں مراد ہے اللہ ہم سب کو ہاں جی حقیقی وسیلے تک رسائی اور صحیح اسلام قرآن کی روشنی میں وسیلے کے بارے میں صحیح عقیدہ ہاں جی پا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیعہ طرمہ رب اللہ اللہ